منفرد قانون یوم عرفہ کے فضائل بے حساب اور اس دن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندو سے پیار نرالا ہے سچی بات ہے یوم عرفہ کے تو قوانین ہی الگ روزہ رکھو تو پچھلے سال کے گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی ہے نا منفرد قانون فرمایا اس دن سب سے زیادہ بندو کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے فرمایا اہل عرفات پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرمایا سب سے بہترین دعا عارفا کے دن کی دعا ہے یہ سارے فضائل مستند روایات میں آئے ہیں